میرے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جبر اور ذلت کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں انسان کے اندر لا علاج قسم کی مشکل بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان بیماریوں میں صرف حرس ریا ہے منافقت ہے ایک دوسرے سے حسد کرنا ہے اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا ہے کیونکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ معاملہ صلاحیت اور ٹیلنٹ کا نہیں ہے بلکہ جو جتنا چمچے گری کرتا ہے اور اپنے بڑوں کے سامنے دم ہلاتا ہے, اس کو آگے کیا جاتا ہے تو دوسرا جو قابل آدمی ہے اس کے دل میں حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے حسد کی بیماری جب پیدا ہو جاتی ہے تو آپس میں نفرت بھی پیدا ہوتی ہے کسی کو کسی سے محبت نہیں ہوتی ہاں بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہنستے ہیں اور ٹوتھ پریس کا اشتہار بن جاتے ہیں حقت میں جیسے کہ آبدردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نہ لنق شروفی وجوہی اقوام ان ولوب کہ ہم بعض قوموں کے سامنے دانتوں کو نکال نکال کر ہنستے ہیں حالانکہ ہمارے دل ان پر لانت کر رہے ہوتے ہیں میرے دوستو ہم آج اس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جبر ہے اور ہم ذلت کے مختلف درجات میں مبتلا ہیں ذلت کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں سب کے ساتھ تو گدے جیسا سلوک نہیں کیا جاتا نا کسی کے ساتھ گوڑے جیسا سلوک کیا جاتا ہے عزت کے ساتھ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے مم. یہ بات سمجھتے ہیں آپ مم. کہ عزت کے ساتھ بھی بعض لوگوں کو ضلیل کیا جاتا ہے کہ آپ ہیں اور آپ ہیں لیکن اس سے اس طرح کے کام لیے جاتے ہیں جو اس کے شاعن شان نہیں ہوتے علمائے کرام سے اس وقت حکمران ایسے ایسے کام لے رہے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں ہے بالکل ان کے شاعن شان نہیں ہیں لیکن ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ٹشو پیپر کی طرح اور ظاہر سے بات ہے کہ ٹشو پیپر کو استعمال کرنے کے بعد کوئی شخص بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالتا ہے اور اپنی جیب میں سنبھال کر نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کو استعمال کر کے پھینک دیتا ہے سفیان فوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وہ تجارت کیا کرتے تھے تو بعض لوگوں نے ان کو کہا کہ استاد شیخ آپ اگر پورا وقت علم میں لگائیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو آپ تو تجارت میں مصروف ہیں تو انہوں نے فرمایا اللہ الحکم اگر یہ تجارت نہ ہوتی یہ حکمران ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے عربی میں ٹیشو پیپر کو مندیل کہا جاتا ہے رومال اگر میری یہ تجارت نہ ہوتی تو یہ حکمران مجھے ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرتے یہ سفیان سوری رحمہ اللہ کی بات ہے میرے دوستو دنیاوی اعتبار سے محرومی کے سلسلے میں پانچواں عنوان ہے الخوف ڈر و اما لباس الخوف فهو سربال يتسربل به اکثر المسلمین منذ نعومه اذفارهم بسبب ما تقدم من العوارض اساب مصائب سوري حفظه الله فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایسا لباس ہے جو کہ مسلمانوں کو بچپن ہی سے پہنا دیا جاتا ہے ابھی ان کے ناخن بھی نہیں نکلے ہوتے ہیں یا عربی زبان کی تعبیر ہے کہ ابھی اس کے ناخن نرم ہوتے ہیں یعنی بہت ہی بچہ ہوتا ہے کہ وہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ پہلا نقطہ ہم نے بیان کیا ہے غربت ہے اس لیے کہ مال کی صحیح تقسیم نہیں ہے اس لیے کہ ظلم ہے اس لیے کہ جبر ہے اور ذلت ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دودھ پی رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ ان کو پولیس سے ڈراتے ہیں ڈاکو سے ڈراتے ہیں بدماشوں سے ڈراتے ہیں فلان بابا سے ڈراتے ہیں خوف ان کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے میں یہاں پر بطور نصیحت یہ بات کہنا چاہتا ہوں ماں باپ کو والدین کو کہ بچوں کو چپ کرانے کے لیے ڈرانا یہ بہت ہی بری بات ہے ان کو ڈرانا نہیں چاہیے امام عبداللہ اعظم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو مرغی کے چوزوں کی طرح تربیت نہیں کرنی چاہیے بلکہ شیر کی طرح تربیت کرنی چاہیے ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ قرآن کی آیات پڑھیں ایم پی تری میں آپ کوئی تلاوت لگا دیں نظم لگا دیں اگر یہ ترتیب آپ کے پاس نہیں ہے تو ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بچپن سے ابھی وہ بچارہ جو ہے اس کے منہ میں چسنی ہے وہ ابھی دودھ پیتا ہے ابھی سے اس کے دل میں جب خوف بیٹھ جائے گا تو آگے جا کر وہ آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترے گا وہ ڈرے گا ہر چیز تو بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تلقین فرمائی ہیں تاکہ بچے ڈر نہ جائیں شام کے وقت مغرب کے وقت ان کو نہ نکالنے کا امر ہے تاکہ ان کے دلوں میں خوف نہ اتر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بالکل نڈر تھے مخلوق کا خوف ان کے دل میں بالکل نہیں تھا اور ان کی تو پوری سیرت اس پر ایک زندہ مثال ہے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک دفعہ خطرناک قسم کی آواز سنائی دی تو لوگ باہر نکلے کہ جا کر دیکھیں کیا ہے تو لوگ جب نکلے تو آپ علیہ السلط اس آواز کی طرف سے واپس آ رہے تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گوڑے پر جس پر زین بھی نہیں لگی ہوئی تھی اس پر سوار ہو کر گئے اور فرماتے تھے کہ اندال بہار لبحرن نہ ہو بحرن کے یہ تو سمندر کی طرح دوڑتا ہے اور پھر آپ علیہ السلط نے لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ لن تراؤ لن کہ تم ڈرائے نہیں جا سکتے تم ڈرائے نہیں جا سکتے ظاہر سی بات ہے اس طرح کا لیڈر موجود ہو رہے بر موجود ہو تو کون ڈرا سکتا ہے ابھی لوگ نکلے ہیں کہ ہم جا کر دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر واپس بھی آ رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ شدت پکڑ جاتی تھی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر چھپ جاتے تھے اندازہ لگائیں آپ نبی علم نبی السیف جنگوں کے نبی اور تلوار والے نبی اس نبی کے امت کو اگر پولیس سے ڈرایا جائے جن اور بھوت سے ڈرایا جائے تو یہ کتنی بڑی خیانت ہے بچوں کے ساتھ بچوں کو ہمیں شیر کی طرح تربیت کرنی چاہیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگل میں چھوڑ کر آتی تھی جو دوسری عورتیں تھیں وہ کہا کرتی تھی کہ یہ کیا آپ بچے کو رلاتی ہو خواہ مخائے میں تو وہ کہا کرتی تھی کہ میں اس کو بہادر بنانا چاہتی ہوں تو یہی سفیہ رضی اللہ عنہا تھینہوں نے یہودی کو جنہوں نے یہودی کے سر کو کاٹا تھا تو تربیت اس طرح ہونی چاہیے بچوں کی کہ ان کے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے خیر یہاں پر مضمون یہ چل رہا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں ماحول پر ایک خوف تاری ہے اس لیے بچپن ہی سے لوگوں کے دلوں میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے ڈر اور خوف کی فل مسلمون حکام و محکومین یا وسلطان سفرتی و مسلمان جو ہیں یہ حکمران ہو یا عوام ہو یہ سب کے سب اپنے دشمن اور ان کے ظلم اور دشمنی سے ڈرتے ہیں عمرابی اور معمورین بھی سب ڈر رہے ہوتے ہیں ملک کا جو صدر ہے اس کو بھی خوف ہوتا ہے اور جو ملک کے عوام ہیں وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں سب ایک جیسے ڈرتے ہیں وہ و و اور جو عوام ہیں یہ اپنے حکمرانوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور کل ضعیفن یقاف من اقوامن ہو ہر کمزور جو ہے اپنے سے زیادہ طاقتور سے ڈر رہا ہوتا ہے گھبرا رہا ہوتا ہے فصیحت البلیسیات ددو اجزت الاستبارات یہ جو پولیسی نظام ہمارے ملکوں میں قائم ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کے انٹیلیجنس کے ادارے موجود ہیں استخبارات کے ادارے موجود ہیں جاسوسی کے ادارے موجود ہیں اور جس میں جلاد جو ہیں ہر قسم کے عذاب دینے میں اور لوگوں کو ٹارچر کرنے میں مختلف قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں اور حکومتیں جو ہیں لوگوں کو قابو میں کرنے کے لیے بڑی بڑی جیلیں بناتی ہیں اس میں ہر طبقے کے لوگوں پر ایک خوف اور ایک ڈر غالب رہتا ہے فل مبف یا خوف جو ملازم ہے وہ اپنے بڑے سے ڈرتا ہے جو نوکر ہے وہ اپنے مالک سے ڈر رہا ہوتا ہے وال استاد یا خاف المخ بے اور جو استاذ ہے وہ شاگردوں کے اندر بیٹھے ہوئے جاسوس سے ڈرتا ہے حسم اللہ عمل اور اس چیز کو ہم نے خود بھی تجربات میں دیکھا ہے کہ ہم کوئی بات کرتے تھے تو وہ مدیر تک پہنچ جاتی تھی کیوں اس لیے کہ ہمارے ہی شاگردوں کے اندر ان کے جاسوس بیٹھے ہوتے ہیں خصوصی طور پر 2001 ایک یہ سال چونکہ طالبان اور القاعدہ اور مجاہدین کے اوپر بہت زیادہ امتحانات اور ازمائشوں کا دور تھا اور الحمد ہم جب اپنے مدرسے میں موجود تھے تو مجاہدین کی حمایت کرتے تھے اور مجاہدین کے حق میں دعائے کرتے تھے تو یہ تمام باتیں نیچے مدیر تک پہنچا کرتی تھی اور پھر وہ الگ سے ہمیں بلا کر سمجھاتے تھے لیکن الحمد ہم نہیں سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ کہ آخر ہم خود بھی نکل گئے اور ان سے ہمیں نجات مل گئی دیکھیں اپنے ہی شاگردوں کے اندر موجود جاسوس سے استاد اگر ڈر رہا ہو تو آپ مجھے بتائے وہ استاد کیا کہے گا وسائق المرور اور جو ڈرائیور ہے وہ ٹریفک پولیس سے ڈرتا ہے ٹریفک پولیس کو کراچی میں انڈا کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے وردی کا رنگ سفید ہوتا ہے الحمدللہ بہت سارے لوگ بہت سارے ڈرائیور ظلم سے تنگ آ کر ان کے اوپر اپنی گاڑی چڑھا دیتے ہیں کرنا بھی چاہیے والمواطن انقاف المخابرات اور جو عوام ہے شہری ہے یہ اپنے اطراف میں موجود جاسوسی کے نظام اور انٹیلیجنس کے لوگوں سے ڈرتا ہے اب آپ خصوصی طور پر چونکہ مجاہدین میں شامل ہیں الحمدللہ آپ کو اس کے احساس کچھ زیادہ ہوگا کہ آپ تھوڑی سی بھی حرکت کریں گے تو آپ کتنی زیادہ امنیت کرتے ہیں یہ کیوں اس لیے کہ خوف ہے آپ کے دل پر غیر مرئی نہ دکھنے والا نہ نظر آنے والا ایک نظام ہمارے اطراف میں شیطانی جال ہمارے اطراف میں موجود ہے جس کا خوف ہر شہری کے دل پر قائم ہوتا ہے حتیٰ اپنے گھر کے اندر موجود لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے شوہر کو کہ یہ میری بیوی انٹیلیجنس میں چیف ہے نہیں کیا ہے ڈرتے ہیں لوگ باپ بیٹے سے بیٹے باپ سے بھائی بہن سے بہن بھائی سے ڈر رہے ہیں آج یہ ماحول بن چکا ہے میرے بھائیو ولمتباہرخاف القما مظاہرے کرنے والا احتجاج وغیرہ کے لیے نکلنے والا شخص جو ہے ظلم سے ڈرتا ہے کہیں مجھے دبا نہ دیا جائے لاٹھی چارج وغیرہ کے ذریعے دوسرے ظلم کے نتیجے میں کہیں مجھے ختم نہ کر دیا جائے کہیں رات کو اٹھا نہ لیا جائے کتنے سارے علماء آج جیلوں میں بند ہیں کیونکہ انہوں نے کسی مظاہرے میں کسی احتجاجی مجلس میں کوئی حق بات کہی ہوگی یا کسی مسجد میں کسی خطبے میں کسی دینی تقریب میں عوام کو حکمرانوں کے خلاف کچھ کہا ہوگا بس وہ راتوں رات غائب ہو جاتا ہے حکمرانوں سے پوچھو تو وہ بھی کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لاپتا ہیں لاپتا بلوچستان میں اب تک گیارہ ہزار لوگ لاپتا ہو کر لاشوں کی صورت میں دنیا کے سامنے آ چکے ہیں ان کی لاشوں کو مسخ کر کے پھینک دیا جاتا ہے بچے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ میرے والد کی لاش ہے اور نہ ہی بہن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے اور نہ ہی بیوی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے شوہر کی لاش ہے مسخ کر دیا جاتا ہے چہرے کو مسخ کر دیا جاتا ہے تو ہر شخص ڈر رہا ہوتا ہے وہ خطیب الجماع خوف الجاسوس بین المسلیم جمعے کی نماز میں خطبہ دینے والا جو خطیب ہے یہ نمازیوں کے اندر موجود جاسوس سے ڈر رہا ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک شیخ عبد الحمید کشک رحمہ اللہ کی کرامت کا ذکر بھی کروں گا شیخ عبد الحمید کشک رحمہ اللہ اس زمانے کے ان مایا ناز علماء میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے حکمرانوں کو للکارا ہے اور اپنے زمانے کے حکمرانوں کے خلاف حق گوئی کی سنت زندہ کی ہے ان کے بیانات عربی میں موجود ہیں عربی سمجھنے والے ساتھیوں کو ہم ان بیانات کو سننے کی وصیت کرتے ہیں وہ صاف سترے انداز میں کہتے تھے لعنت اللہ اعلی شیخ الازہر کہ شیخ الازہر پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو لانۃ اللہ اعلیٰ حسن مبارک کہ حسن مبارک پر اللہ کی لانت ہو نام لے لے کر وہ لعنت کرتے تھے کہ لانت ہو یہ فلان پر لانت ہو یہ فلان پر ان کے بیانات سننے سے آپ کو اپنے اندر ایک ایمانی حرارت اور ایک ایمان و یقین کی جرت محسوس ہوگی عبد الحمید کشک رحمہ اللہ کی کرامت یہ ہے کہ وہ تقریباً عبد الحمید کشک رحمہ اللہ ہر جمعے کے خطبے کے بعد تقریباً گرفتار ہوتے تھے ہر جمعے کے خطبے کے بعد لیکن ان کو وہ بند کرے بھی تو مصیبت چھوڑ دے بھی تو مصیبت بند کرتے ہیں تو قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور چھوڑ دیتے تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ شخص بہت بڑا عذاب تھا حکمرانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مظلوموں کے لیے اللہ کا ایک بہت بڑا احسان اور بہت بڑی نعمت تھے یہ شخص خیر ان کی کرامت یہ ہے عبد الحمید کشکر حمل نابینا تھے آنکھیں ان کی بینائی سے محروم تھیں اور جمعہ کے خطبے کے دوران کہا کرتے تھے کہ یہ جو بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے یہ جاسوس ہے اور یہ جو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے جس نے سفید رنگ کا جبا پہنا ہوا ہے یہ بھی جاسوس ہے اور یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کی لمبی سی داڑھی اور بڑی سی تسبیحات میں ہے، یہ بھی جاسوس ہے <سؤال> ہاں یہ ان کی کرامت ہے اور واقعی اسی طرح ہوتا تھا جب جمعے کا خطبہ ختم ہو جاتا تھا تو یہی لوگ کھڑے ہو کر ان کو گرفتار کرتے اور لے جاتے تھے تو خطیب الجمہ جو ہے جمعے کا جو خطیب ہے یہ نمازیوں کے اندر موجود جاسوس سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں سرکاری کاغذ سے ادھر ادھر کوئی بات تو نہیں کی ہے اور بعض جگہوں میں تو اب میرے دوستوں جاسوس نہیں ظاہری طور پر آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے جاسوس نہیں ہوتا ہے ظاہری طور پر افسر بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں خطے کو کہ کہیں کوئی بات اس کاغذ میں موجود الفاظ سے زیادہ تو نہیں کہیے یہ ازبیکستان تاجکستان یہ ماورا نہر سینٹرل ایشیا کے جو علاقے ہیں ان کا آج یہی حال ہے اور آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ مصر میں محمد مرسی اس کی تباہی کے بعد جو عبد الفتحسی آیا ہوا ہے اللہ اس کو تباہ کرے تو اس نے رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی یہ قانون جاری کر دیا ہے کہ خطبہ حضرات اور ایمہ حضرات صرف ایمان و یقین اور اخلاق کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ملکی سیاست میں بالکل مداخلت کی اجازت نہیں ہے یہ قانون جاری ہوا ہے کہ قطبہ حضرات اور علماء حضرات کو اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے والکتاب یخافون خاتون اور اور جو معلف حضرات ہیں لکھنے والے لوگ ہیں صاحب قلم لوگ ہیں یہ بھی نگرانی سے ڈرتے ہیں